بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیالیسواں دن بارہ سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت مس علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحل قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا جن پر قوم عمالکا نے قبضہ کر لیا تھا مگر بنی اسرائیل قوم عمالکا کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اس بزدلی پر اللہ تعالی نے چالیس سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی جو کوہ تور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیے سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من و سلوا نازل فرمایا مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور من و سلوا جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے پھر جب ان کے مطالبے پر حضرت علیہ السلام تورات لینے کوہے تور گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا جس کے نتیجے میں تین ہزار یا ستر ہزار افراد قتل کیے گئے غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم چالیس سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی نمبر دو حدور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اندھیری رات میں روشنی ظاہر ہونا حضرت اسید بن حدیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی دو حصے ہو گئے اور دونوں صحیح سلامت اپنے اپنے گھر پہنچ گئے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی خلاصہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں ہر کام میں کامیابی کی دعا دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے ربنا آتینا ملدم کا رحمتہ روشدہ ترجمہ اے ہمارے پروردگار اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت بازار جانے کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل و داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے دس لاکھ نیکیاں ملیں گی اس کے دس لاکھ گنا ماف ہوں گے اور دس لاکھ درجے بلند ہوں گے دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ لہ لا لا الملک و لہ الحمد یمی وهو, وهو على كل شيء قدیر ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا تمام بھلائیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے نمبر نو طب نبوی سے علاج اطمت سرمے سے آنکھوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرمہ افمت ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور غفلت مت کرو اور ان تصبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ اس عمل کی گواہی دیں گی